اور کسی جان کی قدرت ناؤ کے اعمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے اور عذاب ان پر ڈالنا ہے جناو عقل ناؤ